اعوذ من ویزید اللہ والباقیات خیر عند ثوابا وخیر اور رہ ہدایت پر چلنے والوں کو اللہ مزید ہدایت عطا کرتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے ہاں ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں وقال پھر آپ اس شخص کے بارے میں بتلائیے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد دی جائے گی اطلع الغیب عند عهدًا」کیا اس نے غیب کی اطلاع پالی یا رحمان کے ہاں کوئی عہد لے لیا ہے ہرگز نہیں ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے اور ہم اس کے لیے عذاب بہت بڑھا دیں گے وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا <فَردًا> اور ان چیزوں کے ہم وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا مِن دُونِ اللَّهِ آنِهَةً لَهُمْ <عِزًا> اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں بعبادتهم ويكونون عليهم ضدًا ہرگز نہیں ان قریب وہ خود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے الم تر ارسلنا ازا کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب گناہوں پر ابھارتے ہیں فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا چنانچہ آپ ان کی بابت جلد نہ کریں یا جلدی نہ کریں ہم تو بس ان کے دن گن رہے ہیں يوم نحشر جس دن ہم متقیوں کو رحمان کی طرف بطور مہمان اکٹھا کر لائیں گے وہ نسو قل مجرمی نل جہن اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہی ہانک لے جائیں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس میں ایک دوسرے اصول کا ذکر ہے کہ جس طرح قرآن سے جن کے دلوں میں کفر و شرق اور ضلالت کا روگ ہے ان کی شقاوت و ضلالت میں اور اضافہ ہو جائے گا اسی طرح اہل ایمان کے دل ایمان و ہدایت میں اور پختہ ہو جاتے ہیں پھر اس میں فقراء مسلمین کو تسلی ہے کہ کفار و مشرقین جن مال و اسباب پر فخر کرتے ہیں وہ سب فنا کے گھاٹ اتر جانے والے ہیں اور تم جو نیک اعمال کرتے ہو یہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں جن کا اجر و ثواب تمہیں اپنے رب کے ہاں ملے گا اور ان کا بہترین صلا اور نفع تمہاری طرف لوٹے گا پھر ان آیات کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ آمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا والد آس بن وائل جو اسلام کے شدید دشمنوں میں سے تھا اس کے ذمے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا قرضہ تھا جو آہن گری کا کام کرتے تھے خباب رضی اللہ عنہ نے اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرے گا میں تجھے تیری رقم نہیں دوں گا انہوں نے کہا کہ یہ کام تو تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی نہیں کروں گا اس نے کہا کیا میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا اس نے کہا ہاں تجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس نے کہا اچھا پھر ایسے ہی صحیح جب مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہاں بھی مجھے مال و اولاد سے نوازا جائے گا تو وہاں میں یہ رقم ادا کروں گا بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر 4732 و اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2795 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہاں بھی اس کے پاس مال اور اولاد ہوگی یا اللہ سے اس کا کوئی عہد ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ صرف تعلنیہ اور آیاتِ الہی کا استحصال و تمسخر ہے یہ جس مال و اولاد کی بات کر رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہیں یعنی مرنے کے ساتھ ہی ان سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا اور ہماری بارگاہ میں یہ اکیلا آئے گا نہ مال ساتھ ہوگا نہ اولاد اور نہ کوئی جتھا البتہ عذاب ہوگا جو اس کے لیے اور ان جیسے دیگر لوگوں کے لیے ہم بڑھاتے رہیں گے عزن کا مطلب ہے عزت کا باعث اور مددگار اور ضدن کے معنی ہیں دشمن جھٹلانے والے اور ان کے مخالف یعنی معبودان کے گمان کے برعکس ان کی حمایتی ہونے کی بجائے ان کے دشمن ان کو جھٹلانے والے اور ان کے خلاف ہوں گے پھر یعنی گمراہ کرتے بہکاتے اور معاشیت کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں پھر اور جب وہ مہلت پوری ہو جائے گی تو یہ لوگ عذاب الہی کے مورد بن جائیں گے آپ کو جلد یا جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر وفد بعض کے نزدیک وافد کی جمع ہے جیسے رق بن راکب کی جمع ہے مطلب یہ ہے کہ انہوں کہ انہیں اونٹوں گھوڑوں پر سوار کر کے نہایت عزت و احترام سے جنت کی طرف لے جایا جائے, جائے گا وفدن کی تفسیر اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار کرانے کی مرفوان و مقموفاً مروی ہے لیکن ان روایات میں سے کوئی روایت ثابت نہیں دیکھیے الاستیعاب فی بیان الاسباب وردن کی معنی ہے پیدل یا پیاسے اس کے برقص مجرمین کو بھوکا پیاسا جہنم میں ہاک دیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يملکون الشفاعت الا من اتقذ عیاد الرحمن عہداء اس روز وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے سوائے اس کے سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا وہ قلحم اور انہوں نے کہا رحمان اولاد رکھتا ہے البتہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات مطلب گناہ تک آ پہنچے ہو تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَانْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں دَعُوا لِلرَّحْمَانِ وَلَدَا اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا وما ان يتخذ ولدا اور رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے ان كل من والعض آت عبدا آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ سب رحمان کے پاس غلام بن کر آئیں گے لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا بلا شبه يكيناً اس رحمان نے ان کا شمار کر رکھا ہے اور انہیں خوب جن رکھا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقْدًا اور وہ سب يوم قیامة اللہ کے پاس تنها تنها آئنگے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے یقیناً رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِ كَنِ تُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّى یقینا ہم نے تو اس قرآن کو آپ کی زبان مطلب عربی میں خوب آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس سے متقین کو بشارت دیں اور اس کے ساتھ جھگڑا لو قوم کو ڈرائیں اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی بھنک مطلب آہٹ بھی سنتے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف قول و قرار مطلب عہد کا مطلب ایمان و تقوع ہے یعنی اہل ایمان و تقوا میں سے جن اللہ کو جن کو اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا وہی شفاعت کریں گے ان کے سوا کسی کو شفاعت کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی پھر ادن دن کے معنی بہت بھیانک معاملہ اور داہیتن مطلب بھاری چیز اور بڑی مصیبت کے ہیں یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ کی اولاد قرار دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے آسمان و زمین پھٹ سکتے ہیں اور پہاڑ ریزہ ریزا ہو سکتے ہیں پھر جب سب اللہ کے غلام اور اس کے عاجز بندے ہیں تو پھر اسے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے اور یہ اس کے لائق بھی نہیں ہے پھر یعنی آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی انسان اور جن ہیں سب کو اس نے گن رکھا ہے سب اس کے قابو اور گرفت میں ہیں کوئی اس سے مخفی ہے نہ مخفی رہی رہ سکتا ہے پھر یعنی کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا نہ مال ہی وہاں کچھ کام آئے گا یوم فیوم سرے شعرا آیت نمبر 88 اس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے ہر شخص کو تنہا اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا اور جن کی بابت انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری یا میرے وہاں حمایتی اور مددگار ہوں گے وہاں سب غائب ہو جائیں گے کوئی کسی کی مدد کے لیے حاضر نہیں ہوگا پھر یعنی دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے محبت پیدا کر دے گا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ جبریل علیہ السلام کو کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت رکھ پس جبریل علیہ السلام آسمان میں منادی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے پس تمام آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت اور پذیرائی رکھ دی جاتی ہے بھوال صحیح البخاری حدیث نمبر 6040 پھر قرآن کو آسان کرنے کا مطلب اس زبان میں اتارنا ہے جس کو پیغمبر جانتا ہے یعنی عربی زبان میں پھر اس کے مضمون کا کھلا ہوا واضح اور صاف ہونا ہے پھر لطن اللد کی جمع ہے جس کے معنی شدید جھگڑالو کے ہیں مراد کفار و مشرقین ہیں پھر تو حصوں کے معنی ہیں الدراک بالحس بالحص کے ذریعے سے ادراک حاصل کرنا یعنی کیا تو ان کو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے یا ہاتھوں سے چھو سکتا ہے یعنی استفہام میں انکاری ہے یعنی ان کا وجود ہی دنیا میں نہیں ہے کہ تو انہیں دیکھ یا چھو سکے رک زن سوت خفیع کو کہتے ہیں یعنی ان کی ہلکی سی آواز ہی تجھے کہیں سے سنائی دے سکے یہاں تک سامعین کرام ختم ہوتی ہے سورۂ مریم اور آغاز ہوتا ہے سورۂ پاہا کا سورۂ پاہا ایک مکی صورت ہے اس کی آیات ہیں ایک اس کے رقوع ہیں آٹھ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ یکمََ یک وحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے تو ہے حروف مقطع جن کے معنی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں مَا آنزلنا عليك ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں مگر یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان تخلیق على اور رحمتوا وہ رحمان ہے عرش پر مستوی ہے له ما السماوات وما الارض وما وما تحت اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے, ہے اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بلا شبہ وہ ہر راز اور اس سے بھی پوشیدہ تر بات کو جانتا ہے اللہ لا الہ الا وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں سب اچھے نام اسی کے ہیں وہ اور کیا آپ تک موسا کی خبر پہنچی ہے اِذْ رَأَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ او أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَى جب اس نے طور پر آگ دیکھی تو اپنے گھر وانوں سے کہا یہاں ٹھہرو بے میں نے آگ دیکھی ہے شاید میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں یا آگ کے پاس کوئی راہبر پاؤ پاؤں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف غمر رضیلانوں کے قبول اسلام کے متعدد اسباب بیان کیے گئے ہیں ان میں سے صحیح وہ ہے جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اللہ عزل اسلام باحد حضین الرجولین بہب بحضین الرجلین الیک کب ابی او اوب عمر بن الخطاب مطلب اے اللہ ان دو آدمیوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما ابو جہل یا عمر بن الخطاب کے ذریعے سے دوسری روایت میں ہے فقط عمر علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأسلم تو صبح ہونے پر عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام لے آئے بہورِ جامع ترمیمزی حدیث نمبر 3681 اور 3683 وہدایت الروایہ حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو <تصفح> نوے بعض تاریخ وسیع کی روایات میں اپنی بہن اور بہنوئے کی گھر میں سور تحا کا سننا اور اس سے متاثر ہونا بھی مذکور ہے بہوال فتح القدیر لیکن سندن یہ ثابت نہیں یہ واقعہ سنن الدار قتنی کے علاوہ امام احمد کی فضائل الصحابہ پہلی جلد صفحہ نمبر دو سو اناسی اور تین سو میں مذکور ہے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نہیں اتارا کہ تو ان کے کفر پر فرت تعصف اور ان کے عدم ایمان پر حسرت سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لے اور غم میں پڑ جائے جیسا کہ اس آیت میں اشارہ ہے سورہ کہف آیت نمبر چھ پس اگر یہ لوگ اس بات مطلب قرآن پر ایمان نہ لائیں تو کیا تو ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالے گا بلکہ ہم نے تو قرآن کو نصیحت اور یاد دہانی کے لیے اتارا ہے تاکہ ہر انسان کے تحت و شعور میں ہماری توحید کا جو جذبہ چھپا ہوا ہے واضح اور نمایاں ہو جائے گویا یہ شقاء آنا ان اور تعاون کے معنی میں ہے یعنی تکلیف اور تھکاوٹ پھر بغیر کسی حد بندی اور کیفیت بیان کرنے کے جس طرح کی جس طرح کہ اس کے شان کے لائق ہیں یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے لیکن کس طرح اور کیسے یہ کیفیت کسی کو معلوم نہیں مزید دیکھیے سورہ بکرا آیت نمبر 29 سورہ اراف آیت نمبر 54 سورہ رات آیت نمبر دو سورہ زمر آیت نمبر 67 کے حواشی پھر اثرہ کے معنی ہیں زمین کی گیلی تہ مطلب یہ ہے کہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کے لیے ہے یعنی اللہ کا ذکر یا اس سے دعا اونچی آواز میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی جانتا ہے اقفا یا تو ماضی کا سیغا ہے اس صورت میں اس کے معنی ہے کہ اللہ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو اس نے تقدیر میں لکھ دیا اور ابھی تک لوگوں سے اس کو مخفی رکھا ہے یعنی قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا اسے علم ہے اور یا اس میں تفضیل کا سیغا ہے ترجمہ اس کے مطابق کیا گیا ہے پھر یعنی مبود بھی وہی ہے جو مذکورہ صفات سے متصف ہے اور بہترین نام بھی اسی کے ہیں جن سے اس کو پکارا جاتا ہے نہ معبود اس کے سوا کوئی اور ہے اور نہ اس جیسے آسمائے حسن ہی کسی کے ہیں پس اسی کے صحیح معرفت حاصل کر کے اسی سے ڈرا جائے اسی سے محبت رکھی جائے اسی پر ایمان لایا اور اسی کی اطاعت کی جائے تاکہ انسان جب اس کی بارگاہ میں واپس جائے تو وہاں شرمسار نہ ہو بلکہ اس کی رحمت و مغفرت سے شاد کام اور اس کی رضا سے سعادت مند ہو پھر اس وقت کا واقعہ ہے جب موسا علیہ السلام مدین سے اپنی بیوی کے ہمراہ جو ایک قول کے مطابق شعیب علیہ السلام کی دختر نیک اختر تھیں اپنی والدہ کے طرف واپس مصر جا رہے تھے اندھیری رات تھی اور راستہ بھی نامعلوم اور بعض مفسرین کے بقول بیوی کی زچگی کا وقت بالکل قریب تھا اور انہیں حرارت کی ضرورت تھی یا سردی کی وجہ سے گرمی کی ضرورت محسوس ہوئی اتنے میں دور سے انہیں آگ کے شولے بلند بلند ہوتے ہوئے نظر آئے گھر والوں سے یعنی بیوی سے یا بعض کہتے ہیں خادم اور بچہ بھی تھا اسی لیے جمع کا لفظ استعمال فرمایا کہا تم یہاں ٹھہرو شاید میں آگ کا کوئی شعلہ یا شعلہ وہاں سے لے آؤں یا کم از کم وہاں سے رستے کی نشاندہی ہی ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَا يَا مُوسَى چنانچہ جب وہ موسیٰ آگ کے پاس پہنچا تو آواز دی گئی اے موسیٰ انا اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى بے شک میں تیرا رب ہوں لہٰذا تو اپنے جوتے اتار دے بلا شبہ تو مقدس وادی طوا میں ہے و انا اخترتك فاستمع لما يوحى و من قد تج عن لیا ہے لہذا جو وہی کی جاتی ہے اسے غور سے سن اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري بیشک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں چناچے تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے لہٰذا اس فکر آخرت سے تجھے وہ شخص روکنے نہ پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ورنہ تو بھی ہلاک ہو جائے گا اور اے موسا یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بھی مقاصد ہیں اے موسا اللہ نے فرمایا اے موسا اسے پھینک دے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کے طرف موسیٰ علیہ السلام جب آگ والی جگہ پر پہنچے تو وہاں ایک درخت سے جیسا کہ سور قصص آیت نمبر تیس میں صراحت ہے آواز آئی پھر جوتیاں اتارنے کا حکم اس لیے دیا کہ آپ وادی مقدس طواں میں پہنچے اور اس میں توازن کا اظہار اور شرف و تکریم کا پہلو زیادہ ہے تاہم اس کے دو پہلو ہیں یہ حکم وادی کی تعظیم کے لیے تھا یا اس کے لیے وادی کی پاکیزگی کے اثرات ننگے پیر ہونے کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے اندر زیادہ جذب ہو سکیں واللہ اعلم عالم بعض کہتے ہیں کہ وہ ایسے گدھے کی کھال کے بنے ہوئے تھے جو غیر مدبوق تھی کیونکہ جانور کی کھال دباغت مطلب رنگنے کے بعد ہی پاک ہوتی ہے مگر یہ قول محل نظر ہے شاید اسی وجہ سے یہود جوتیوں سمیت نماز نہیں پڑھتے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خالفُہود فنحم الََََََََََََََََََََسّلفین علم وفم مطلب یہود کی مخالفت کرو جوتوں سمیت نماز پڑھا کرو اس لیے کہ وہ جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے بہوالے سنن ابی داود حدیث نمبر 652 لہذا اگر جوتے پاک ہوں تو اس میں نماز پڑھنا مشروع ہے پھر تون وادی کا نام ہے اسی بعض قرآن نے کے ذمے اور تنوین سے پڑھا ہے اور بعض نے تا کے ذمے کے ساتھ بغیر تنوین کے پڑھا ہے بہوالِ تفسیر اللباب پھر یعنی نبوت و رسالت اور ہم کلامی کے لیے اور یہ دونوں شرف اس وقت تیرے سوا کسی کو حاصل نہیں پھر یعنی تکلیفات شرعیہ میں یہ سب سے پہلا اور سب سے اہم حکم ہے جس کا ہر انسان مکلف ہے اور وہ یہ کہ عبادت صرف اسی کا حق ہے پھر عبادت کے بعد نماز کا خصوصی حکم دیا حالانکہ عبادت میں نماز بھی شامل تھی یہ اس لیے کہ اس کی اہمیت واضح ہو جائے یہ ذکری کا ایک مطلب یہ ہے کہ تاکہ تو مجھے یاد کرے اس لیے کہ یاد کرنے کا طریقہ عبادت ہے اور عبادات میں نماز کو خصوصی اہمیت و فضیلت حاصل ہے دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی تجھے یاد آ جائے کہ تیرے ذمے نماز ہے تو نماز پڑھ یعنی اگر کسی وقت نماز کے بارے میں نسیان زہول یا نیند کا غلبہ ہو تو اس کیفیت سے نکلتے ہی اور میری یاد آتے ہی نماز پڑھ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب بھی اسے یاد آئے پڑھ لے بوالِ صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو صحیح مسلم حدیث نمبر چھ پھر اس لیے کہ آخرت پر یقین کرنے سے یا اس کے ذکر و مراقبے سے گریز دونوں ہی باتیں ہلاکت کا باعث ہیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں